شرانی پہ تھا بے سفر ہو اگر چار ہی اکبر بارت اور میں رکھے آلم آجتا میں واحد ادنا قسم جی یہ ہے جی اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادین کا اس کے ساتھ تعلق نہیں جو اس وجہ سے واقع نہ ہو سکے بندے سے ٹھیک جی میں ایمان ہے پوجا ٹھیک حالت یہ ہے کہ محال ذات ہو محال اس کے علم میں ہی ہاں ٹھیک سمجھ نہیں ابھی مطلب ہے بے بے وہ تو علم دی وہ تو محال, بن گیا نا محال ہے کہ اس کی ذات کا تقاضا امتنا جیسے اجتماع اجتماعی اور انقلاب حقائق کیا انقلاب حقائق یعنی حقیقت ممکنہ کا واجب بن جانا واجب کا ممکن بن جانا ممتنے کا, ممکن، ممتنے، ممتنے، ممتنے، ممتنے کا واجب یہ انقلاب حقائق محال ہے थी. توضیح میں طلبح کے اندر تفتر ضانی رحمہ اللہ نے जी. یہی معنیٰ کیا ہے थी. انقلاب حقائق کے محال ہونے کا سمجھ نہیں آ, آ رہی تیسرا جس یہ دونوں جو ہے نا جی ماتری اور اشہرا کے نزدیک اتفاقی ہے وقت میں دیکھو انشاء اللہ ارادہ تو ہے جو کو نہ ملے گا سمجھ جی آئی دی دی تکلیف دی نا؟ پہلے دی تکلیف واقع دوسرے کی تکلیف بلی اتفاق واقع نہیں یعنی پہلے بندہ مکلف ہے دوسرے پہلا بھی اتفاق تھی. اللہ تعالی نے تیسری ہے متنازہ فی جی سمجھنے جی, جی وہ ہے کہ وہ فیل جڑے نا جی, جی فی ازادتہ ہی ممکن ہو چیز جی لیکن قدرت عبد کا اس کے ساتھ تعلق بالکل نہ ہوا ہو نہ ہو جس طرح کے خلق جواہر و انسان یا عادت نہ ہو جیسے آسمان کی طرف چڑھنا اس،, اس جیسے ایسے افعال جو ہے ان کی تکلیف جو ہے یہ مالا جتا جو, جو افعال ہے ان کی تکلیف یعنی تکلیف ہے مالا یہ یہ واقع ہے یا نہیں اور ممکن ہے یا نہیں ہمارے ماتور نزدیک ممکن نہیں ہے ان کے نزدیک اشار کے نزدیک ممکن ہے لیکن واقع نہیں ہے یہ ہے جی یہاں پر سمجھ نہیں آ رہی اب جب فی ذات ہی خلق جواہر و اجسام یہ ممکن ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی دن ثابت ہو اے ثابت ہو اور اس حل کا الزام کسی مخصوص بندے کے لیے مانے سمجھ نہیں آ رہی تو تکفیر نہیں ہوگی کیونکہ ممکن ہے یہ نا چیز کی تاکید نہیں آ رہی یہ جی میرا اور میرات ملو خسرو کی اور نسماط اللہ سہار علامہ شامی کی علامہ شامی نے ان سے نقل کیا یہاں شاہ جی کی بلا خیریت ہے کہ پورے موضوع میں وضاحت کی ہے پورا موضوع ہے یہ جتنے ہیں یہ جی سب موضوع ہیں تقریروں اس کو دے دیں پیر صاحب تو نہیں سنونی بھائی عبادت بغیر سفا واجبیات سابت نہیں ہونی یہ دیوبندیاں لکھ د <laughs> سفاج تو بغیر ثابت ہو جانی عبادت ای لکھ ای لکھیا گیا جی, جی حیران ہو ہوں آئی پی سائید پالن پوری شرح خلاسا کڈیا جب تک جی جی واجب نہ اتقاد کرے ان چیز عبادت نہیں بڑھتا. عجیب حیران ہو گئے انشاءاللہ انشاء اللہ لگی سونا ایک سوڑ دے, دے, آج دے, قدرت دے مقابلے ہو لا لفظ لا, لانا ایسی عجیب جہاز تک بیکار ہو جانے جہاز ہر شرط ہے بجا نہیں پہاڑے یہ تو بھی سونے حالت صرف دکان ہے جسل دکان ہونا اسلے کی ہونا ہے لگی. کہ میں سماو سماو مبین. یا انتظار کر اور اور ند ہم سر کو کہتے ہیں. عطل اور ندر. ندر. اور ایک ہو گیا حضرت صاحب دے دو لفظ. شرک کیا ہے کسی کو خدا سمجھنا یا خدا کے برابر سمجھنا اج میرے دراز انہوں دو لفظوں نہ کھلے اور حضرت صاحب صرف دو لفظ ملتا ہے شرک کیوں خدا سمجھنا یا خدا کے برابر دو لفزاں شرح ٹونڈن تو بعد تاکی کرک نچوڑ کڈن جا اتنا نید کی ش ہے کدو بڑنا نیت ادل کدو بننا کدو بڑنا ہے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے برابر جنوں کہ ہم سر کہ جنوں اس فرمایا ولم یق کف لا نا لسنا ربوبیت کسی طرح بھی اتقاد نہیں سن جی صرف کیسی دلیل معلوم ہوا اعتقاد ربوبیت علاح ہوں چاہے اچھا جی ربوبیت ہے سمجھی جائے چاہے مجازن اچھا ہوں ربوبیت مجازی کا کی مانا ہونا ہے شرک رگوالا دی بھارت ہے جو جی یعنی لفظ مطلق کو واجبیہ ذاتیہ سفا صحیح اچھا صفات واجبیا یعنی استقلال بالتصرف استقلال سمجھ لگی استقلال بالحکم بالفوز الحکم یہ یعنی کیا مطلب کہ شرکت اختیاری اللہ <تصالح> تعالی نے طاقت دی ہوں یہ خدا بندی کا کوئی محتاج نہیں <تصالح> <تصالح> جس لیے یہ محتاج نہ سمجھا جائے بھی سمجھ لگی تے اے دی مشیت جیڑی ہے نا مشیت اور ارادہ جڑا ہے اللہ تعالی دی مشیت اور ارادے تو مطلق اور آزاد سمجھ لیا جائے اس وقت ربوبیت جیڑی ہے نا وہ متحق ہو جانی اتقاہ ربوبیت پایا جائے گا سمجھ نہیں آ رہی الوہیت جہی ہے نا وہ بن جاتا ہے ند ہم سر برابر تے عدل. ایک ہو گیا خود خدا حقیقت میں ایک ہو گیا اس کے ہم سر کے صفات میں سے کسی صفت کے اندر اس کے برابر کا مان لیا سمجھ لگی کہ دے. لہذا یہ بھی شرک ہے وہ بھی شرک ہے یہ ہوئی شرک جہ وہ مانتے سن مشرقی مکہ اینو نہ ظاہر کیتا ہے اللہ شریک اللہ کا کیا سمجھ لگی تو ملک ملک اب سمجھ آئی کہ وہ اپنے آپ مالک نہیں ہوا تو اس کو مالک کرتا ہے اب وہ تیرا شریک ہے یعنی جڑی ہے نا لوہیت اور مزاجنویت بنے سمجھ شرک گا دو م... یعنی شرکت استراری اختیاری اختیاری استراری. نہ استراری اختیاری, اختیاری, اختیاری مراد وہ اختیاری ہے استراری کرنے یعنی ایسا نہیں کہ تنایا تو بن گیا ہو لیکن تو بنا ہو بن گئے نا ببو اچھا. منصور ماتور لکھ رہے ہیں تابلات سننا ہے ایک, ایک گل جڑی نا انہوں اللہ کہا یہ بتا رہی ہے کہ وہ حقیقت میں الوہیت کے قائل نہیں تھے ان کے لیے اور سمجھتے تھے کہ حقیقت میں حقیقت الوہیت ان میں نہیں پائی جاتی اب سمجھ آ اس کا مطلب ہے مجازی الوہیت کے قائل تھے اور مجازی الوہیت یعنی عبادت عبادت, نالو مابوت تے عبادت جڑی اوس اوس نال معبوت عبادت جہی ہے بنتی ہے اس اعتقاد استقلال بی بی تدبیر والے لہٰذا وہ کچھ نہ استقلال وہ سمجھتے سن تو کر بسر وی بسر وی بسر وی جا جا اصل اے جڑا نا پرانے پاک دے ایک اکایت نے خالق تے مخلوق دا فرق ظاہر اے اصل سارا رات کھڑے کہ اے نیاز مند محتاج فقیر اور وہ گنی ہے وہ ہر طرح غنی ہے ہر طرح فقیر یہ جس مقام پر بھی پہنچ جائے گا فقر ایک اے دوسرا یہ تمام صفات صفات سفات تابے سفات الابت ہوں الاشا اللہ یہ ایمان ہے کہ جب یہ سمجھو کہ ہماری مشیت وہ مشیت تابع تابے ہوے گی تو ہو گی ورنہ نہیں مشرقین یہ جدا ہی سمجھتے تھے ہی سمجھتے اب سمجھ آ گئی ہے یار کیڑے کیڑے برح راز میں کھولا کیڑے برح کیا برح کیڑے بار راز کھولا ہمارے نزدیک مشیت الہیہ مشیت جڑی ہے نا ایزدی یہ مشیت اے عبدی جڑی ہے نا اس کی علت ہے اب سمجھ آ کہ نہیں اور اس کو تقدم بالعلت حاصل ہے یہ معلوم مؤخر ہے سمجھ نہیں وہ مقدم ہے تقدم بل ہے سمجھ لگے گا تو یہ تقدم جو ہے نا اچھا اب جب علت معلوم ہے اس کا مطلب ہے ہمارے نزدیک ان کے درمیان انفصال نہیں ہو سکتا کیا مطلب کہ مشیت الہی پائی جائے کسی کام میں سمجھ نہیں یعنی کیا مطلب مشیت الہی کا کہ بندے سے یہ میں نے کروانا ہے پھر بندے کی مشیت نہ ہو یہ جی ناممکن ہے اور بندے کی مشیت ہو اور پیچھے خالق کی مشیت نہ ہو یہ جی بنا بنا مشرقین یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ نہیں وہ نہ چاہوے تا بھی کرا لیں گے تا وہ کہتے شفیع غالب شفیع غالب مانتے تھے اپنے معبودان بات کو شفیع غالب ہاں اے, شف... اے, اے مطلب شفیع غالب کہ اس کی کراہت اور ناپسندیدگی اس کا آدم ارادہ اس کے ہوتے ہوئے پھر بھی وہ کروا لیں گے مومنین کی شفاعت اور کفار مشرقین کی شفات میں یہی فرق ہے ایسے راز نہیں سمجھنا جڑا حضرت علیہ اسلام فرما رہے ہیں نا جی جیدی. اللہ بید اللہ بےدنلہ اب با اس کا مطلب ہے کہ میرا فیل اور ادن خدا یہ بالکل وقت واحد میں ہوں گے اور سمجھ لگی تلبس ہے معیت ہے ادھر میں ادھر میں کرنا چاہوں گا تو اس کا ازن ساتھ ہے کتاب رہ گئی چل چل چل ماریو تحدیر ناس خبیش کی فل لیا وہ لکھتا ہے جیت اتنے بند ہے تو ہوں مردی ہے کھ نہیں دے وہ لکھ گیا انہیں آخیا بھائی یہ جہے موجدات ہوں اے نبی او دیں پروانہ ہوں دے نا کسے کول اپنی یعنی اپنے عہدے کا پروانہ ملتا ان جس جی لے اگلا پوچھے تو بھائی وزیر ہے جی وزیر کی دلیل ہے وہ کٹ کے اس لیے پھڑا دے ہے پروانا میرے کو سرکاری پروانا میرے موجود ہے جیکاری پروانہ جی ان کی جیب چ نبی کا موجودہ جہا جی ان کی جیب چ جی اس لیے مرضی چاہے نبی اگلا پوچھے نبی دلی بندے دے قدرت اختیار چ نہیں اتائی بھی نہیں جی اتائی نہیں تو یہ تو پیو کی لکھی جا ہوں تھن لگی کہ نہیں معجزاد کرامات یہ کہنا کہ بالکل نہ <نَعطان> <تصفح> نبی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتے <تصفح> نہیں <نوء، جاتاً، نوء، تصفح> یہ غلط ہے اگر کوئی کہے کہ اس سے شرک ثابت ہو جائے گا تو ہم کہیں گے ذرا ادھر آ جڑا بندیا میں جڑا اختیار ہے نا اگر کوئی اتھے اے تھے سمجھے اے بلکل ہو بہو اے ہوئی گلو تھے جے اے ذہن اج رکھی کہ میرے تھے اللہ راز پھولے ہیں جی میں زندے ہیں زندیاں دے وچ جو اختیارات ہیں یہ اللہ دے دیتے ہیں ہون کوئی بندہ آگا ایس جڑا اختیار ہے, پامے نیکی دا ہے, پامے بدی دا ہے اگر مشیت تابے نہ سمجھے تو اور اگر یہ تابے سمجھے اور جس وقت کوئی برائی کر رہا ہے تو کہنا پڑے گا کہ یہ حقیقت میں مشیت ایزدی تھی اس مشیت ایزدی نے اس کی مشیت کو پیدا کیا تو یہ تب ہو رہا ہے اب سمجھ آ گی اگر یہ نہیں عقیدہ رکھے گا مشرک ہو جائے گا اسی طرح نبی ولی میں جب بھی وہ موجر کرامت دکھاتے ہیں ہے ان کی اختیار اور اذن میں اختیار میں ہے لیکن اذن پیچھو وہ نال اسی طرح کھڑا ہے میں زندہ ای چند وہ اسی طرح شرط ہے اگر ادھر نہیں آئے گا تو چیز واقع نہیں ہوگی ادھر نہیں آئے گا تو چیز واقع نہیں ہوگی اے فرق کرنا زندہ مردہ تھا سمجھ لگی زندہ اور مردہ میں یہ خود شرک کی بو دے رہا ہے یہ تو تو وہی جانتے ہیں کنجری کی دو پترو تب پتا میں خود شرک موجود ہے جو بندی ہے نا سننی کونی آئے آئے آئے اللہ تعالی فرما نا مالک جو مدد کیوں مالک فرما اس دن دا کیا اس دن دا مالک نہیں پھر کی مطلب ہے کہ اتے ملک غیر دا ظہور ہے حقیقت ہوی ہوں بھی لیکن ظہور مل کے غیر ہے اتے غیر ظہور بھی نہیں ہونا حقیقت نمایاں ہو جائے گی کہ ہر کسی دسے گا جی سان دستا اس طرح اتے دسے دا کہ بھائی ہی یہ کرنے والا بس ہوں سمجھ لگی اس کی وجہ یہ ہونی ہے کہ جہاں اتحال سڈے سفات کے شامل کھڑا ہے وہ اسلے نہیں ہونا لہذا امبیا اور اولی اس بھی ادھر بھی دونوں پاس شرط ہے لہذا ازن الہی جو سدور فیل کے لیے سدور فیل کے لیے ازن الہی علت ہے شرط نہیں کہیں گے علت کہیں گے نہیں پایا جائے گا تو نہیں پایا جائے گا پایا جائے گا تو پائے جائیں گے لا لاہم کے درجے میں ہے امتنا ہے وقفے ترقو نہیں ترق تو متنا ہے ہاں مساحل دخول الفا نہیں ہے لو لا کے درجے میں علمی الفاظ بھی مارا گا میں تاکہ دو بندیاں بھابیاں سارے روپ پہ جائے بھی بلے دہائی خدا آدی ہو پتا نہیں کتوں کٹیا آتا ہے نام جائے می مہربانی بندہ پورا علی مہربانی آفتاب مخصوص یعنی سفاط واجبا غیرت آئی مطلب یہ ہے کہ مذہب کو انگریز کی مرضی کے ساتھ پھیرنے والا ہے مذہب کو فرنگیوں کی مرضی کے مطابق بیان کرتا ہے یہ مذہبی سکالر کا ہے میں شرطیہ کہہ رہا ہوں اگر یہ نہ ہو میری دکان کاٹ لینا اے مذہب کی تشریح مذہب کی تشریح مذہب کی تفسیر فرنگیوں کی منشا مرضی خوش کے مطابق کرنے والے کو مذہبی سکالر مذہبی ڈاکٹر اسلام مفکر اسلام اور چیزیں یہ انگلش کے الفاظ جب لگیں گے تو پھر انگلش کی تہذیب والا معنی ہوگا کیونکہ ہر تہذیب کے الفاظ اس تہذیب کے جو معانی مرادی ہوتے ہیں ان کے متحمل ہوتے ہیں یہ قانون ہے آ آ آ آ آ آ آ آ کیا ہاں ہاں ہاں کیڑے راز <سلام> اللہ معمرتے کھولیے یار <سلام> مفکر اسلام جو ہے اس میں کوئی کسی تہذیب کا لفظ نہیں ہے سوائے اسلامی تہذیب مفکر اور اسلام دونوں اسلامی تہذیب کے لفظ ہیں لہذا یہ صحیح مانا رکھتے ہیں اسلام کی فکر اسلام میں فکر رکھنے والا یعنی کیا مطلب کہ اسلام کے مسائل میں غور و فکر کر کے مسلمانوں کے مسائل میں اس کا اسلام اور خدا رسول کی مرضی کے مطابق حال ڈھونڈنے والا اس کو کہتے ہیں مفکر اسلام مفکر کا معنی سوچنے والا صاحب فکر اب سمجھ آ گئی کیونکہ کچھ لوگ ایسے زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غافل ہوتے ہیں چلتے ہیں سوچتے نہیں ہیں عمل کیے جاتے ہیں لیکن سوچتے نہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے بھی ہیں سوچتے نہیں سمجھ آنے کو اسکالر ہے یہ سب سکالر ہیں ڈاکٹر اشرف سکالر ہے یہ سب سکالر ہے سب انگریزی ڈاکٹر لیبرل روشن خیال سکالر اس کے نام جا بن جائے گا ماں نشرے کو ماں نشر کون کہ ان کو ہم شریک نہیں بناتے مگر اس لیے کہ یہ قریب کر دیں اب یہ مانا ہے اس سے یہ سمجھنا کہ بھئی وہ شرک کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے اور شرک کی نفی کر رہے ہیں اور محض کہتے ہیں وسیلہ اور سفارشی سمجھتے ہیں दी दी یہ غلط ہے کیوں دوسرے مقام پر آ گیا لو شاد لاہ معاش رکھنا <laughs> وہاں پر ہے بلکہ وہ کہتے تھے اللہ نے ہمیں حکم کیا اس بات کا میں نے اسی وجہ سے میں نے کہا یہ سوچنا یہ کہنا کہ بھائی ما نعبدہم جب وہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ شریک نہیں بنا رہے تو ایک تو اس نس کے خلاف ہے معاش رکھنا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو یہ بھی کہتے تھے ولہ ہمارا نا امام ابو منصور ماتوریدی لکھ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے یعنی ان کے غیر اللہ کی عبادت جو ہے نا اس کا فرمایا منشا دو چیزیں بنی ایک تو یہ سمجھتے یہ چیز کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے خدمت کا حل جی لائق خدمت جی وہ کہتے تھے کہ بھائی جو ہے نا ایک ہوتا ہے بڑا اور ایک ہوتا ہے چھوٹے سمجھ لگی جی بعض بڑے جو ہیں جی وہ چھوٹوں کی خدمت پسند نہیں کرتے جی وہ کہتے جی ہیں تم کون ہوتے ہماری خدمت کرو جی تم نیچے کسی کی کرو تم سال ہی نہیں جیسے فراؤن نے بت بنا رکھے تھے صحیح صحیح یہ فراون کی یہ بات ذہن میں رکھنا ہے فرعون تب وہ کہتا تھا کتا آنا ربکم و اس کا مطلب ہے چھوٹے یہ ہیں بڑا میں ہوں کیونکہ اوپر خدا کو تو مانتا نہیں تھا یہ آلہ کا لفظ اسی وجہ سے بتا رہا کہ یہ ادنا ہے وہ کیا کرتا وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں اب میری خدمت گزار جو ہیں میرے عبادت گزار जी, जी. وہ اور چاہیئے اور ان کے اور چاہیئے جیڑے تھا نا عوض حکومتی تے سرکاری عبادت گزار انہیں اپنے نہیں رکھے تھا تے جیڑے عوام دے وچوں کوئی نتھو خیر دوسرے تیسرے انہیں آندہ سی تو انہیں انہیں سجد کیتے رکھو وڈہ میں نومنے آجے راب وڈہ چھوٹے راب بینے معلوم ہوا بوتھ بھی رب من کا اشارہ خود قرآن پا دے رہا ہے آنا رب جی جی فرعون کی ربوبیت رب سے ثابت ہو رہی ہے جی رب جی رب رب رب رب جی اور ان کی جی ان کی اعلی جی سے اشارہ مل رہا ہے کہ ادنا اور ہیں جلے آج راج کھلن رہے کدی نہیں کھلے خد سمجھ نہیں آئی تڑا تڑا بہبی پلوانی سیکھی سی سارے کام سیکھے ابو کلام آزاد فرماندے ہوں سن ہندوستان میں صرف دو سننی سنی ایک میں ایک ابد ال اور آدھا احمد رضا اندازہ لگا آلہ حضرت جیسے شمار کرتا اندازہ لگا دس جلدی کتاب ہے وہابیت رد اللہ مختلف دوسرا اللہ کلام نمجنا دو کمان کم دکھا کم دے نات دی لکھ لانڈا سورا جا اسماعل دل بھی ورگیا کماری جو قرآن دا ترجمہ پڑھو آسان ہے اپنے آپ کرو عمل تیرے کلام ہے خالق دا کلام تڑا تڑ جوتیاں تم ان کو مارو مالک نہیں ہے کمال ہو جمفاظ ہوئے نا آواز او ہے انداز اس طرح کیا مطلب اگر کلام الفاظ خوشی دلالت کرتے ہیں تو دن بھی خوشی دے ہوں یہ دکھ درد کلام ہے نا جی لگتا ہے جیڑا پیاز سرال کروئی دی یہ ساز ہویار کر کے ہوتے ہیں سر در آواز اپنی اوت وی بس وہ جڑے ہوں, ہوں نا وہ آوازا نہیں ہوتی دھون والی لیکن وہ دن سر بنا شاید سر ہوگ رہا ہے اس کما لے گا اس کے مملوک کا مالک تمر لکھو نہیں آنا تم نے بولو میری ہفت کرتے وغیر ادھر ادھر خبر فلان مدد منگتے ہیں مشرق ہے مگر ایک شریک جو تیرا ہے اس کا اور اس کی ملکیت کا تو مالک ہے یا اس کا تو مالک ہے اور وہ مالک نہیں مالک ہے اور مالک نہیں یہ ہم پتہ کا ہمارا ترجمے کی ایک آدر کی غلطی بڑی ویسی ایڈی ویتی ہے نہیں